الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له له ونشهد ان لا اله الله ان الله وحده لا شريك له ونشر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشر أن سيدنا ومولانا محمد العبد ورتوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وصلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ رَبُّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا بنار اکفی ضلال بیت دعب تاوتا خطب بندئی بازار جہنگیری زلہ مرشاہ صبح سرحت شکل خان پا مارکٹ کی پینزم نمبر دکان کے دم مدینہ مجد پلکر سامرہ ملاوی کی دفتہ فللا سرہ دین اللہ علیہ دویت سنوک میرکسٹو دو ہون تغلا سے کے لیش زیو مطلب زین کوئی کو زمون پیدائش منگے بغیر او یوز دی پلی فر دغ ایتان برابر شوی نو د الله بلوی صنعت کې یو لوی انسان دا ده چې موږ د نړۍ نشه تګلو او موږ له د فهم د فائدلو داورېدل او د فکر تدبر ما را راکړي دا د خدا د ریستانده لیکن سره د دیو احساننه اللہ دے قیمت دے دنیا خرچ دے داغر ذرا رکوبا داد اللہ دو احسان دے جمعید قیمتی شہر آخری چاگئی کا عمر داری چل عمر خرشی گی بادشاہان یا یا سکن کو گنون آرستیشی نو دخدای دو احسان داری چدا عمر بادشاہ و بدا علیہ و غریب رو لور پڑے گی نو بیا دو احسان داری چدا غیر قیمت ندکر داری در خر سے ندکر چلے دا خرشے نو غریب کو با عمر سے سخا مخا ہر سولہ اواغ کو ارغن بان خر سے اللہ سے احسان چی ملے و را کرے چمن ہے داویں گے رب عزت کو من بڑے احسان چی ملے عمر عزیز را کرے چمگل عمرا کرے عمر قیمتی شیرے داوے سے قیمت رب عزت من تید دے ہدایت کردے کہ دا قیمتی ہوگا ان کو دا سورا نادانی او بیو کفتیا ہوئی جو سرے یو لال یو پلکون روپائے آخری او بازار تلارشو شو گنگوٹ پیو آخری دا دا سورا کا مقل توب دے قیمتی شہر برزت ورکڑے ہو اور اگر اقیمتی شیب پر گنگوڑ خرست کرد بلکہ اقیمتی شیب پر ظاہر رو خرست کرد زان لے ظاہر پر واقعست کرد نو دے دین زیادہ نہ شکی بچی اگر دیر سانات تر بلی ذات چی وجودی ورکڑی و امری ورکڑی و اقیمتی شیب پر کڑی و نو دانا دان کلگید نو پر اقیمتی شیب در یو زیاد بھی دنیا دا اللہ دے جی دا عمر قیمت عمر مقصد کے منت خیلے دے. اور اگے مقصد کی دی بیان دے جی دا, تا واغس جونتے. نو تا دا عمر ان کی بیا مخلوق کر پیغمبر را لے گو پیغمبر کا نہیں رہے کہ مخلوق تو وایا جی خبال عمر قیمت دادا کی اور بہتر آو جی مضبوط بہترین جماعت وجود تو تو جی دا. وجود دا نے پس پہ پیغمبر را را گا. پا خیال حضرات پا بہتر ہے بہتر بالکل رب العزت کے بہتر احسانات احسان ہے کہ ہم کو رب العزت نے آدم ماہ سے فنا سی وجود دیا اور وجود کے ساتھ رب العزت نے ہمیں عمر دے دیا جس کی قیمت دنیا کے سونا اور چاندی دنیا کے کروڑوں لاکھوں روپئے ادا نہیں کر سکی اور پھر رب عزت کا احسان دیکھیے کہ اس نے ہمیں وہ مقصد بتلایا جو عمر سے بھی بہتر ہے اور وہ او مقصد ایسے انسانوں سے ایسے رہبروں سے بتلایا جو تمام دنیا میں مسلم اور برگزیدہ اور سچے تھے جن کا سردار اور امیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العزت نے آپ کو بھیج دیا آپ کو کتاب دیا اور اسی کتاب میں انسان کی پیدائش کی اصل مقصد کو واضح کر دیا کہ تم کس لیے پیدا ہو گئے ہو اور تمہاری عمر کی قیمت کیا ہے اب بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اور قرآن کا بیان ایک انسان چھوڑتا ہے اور کا اور نادانی ہے میرے بھائیوں کو اصل مقصد قرآن نے واضح کیا ہے چبیسویں ستائیسویں پارے میں وما میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا ہے مگر صرف اس لیے کہ عبادت کرے جامع نے نفات الرمایا ہے لام تاری یاد ربر عزت نے تمہاری پیدائش کی حکمت یا بزون فرمایا اور رب العزت نے تمہاری پیدائش کی حکمت یا نہیں فرمایا کہ تم کا اور پیو جیو اور کماؤ یہ نہیں بیان کیا ہے قرآن میں کسی جگہ کہ تم کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم کا اور پیو اور جائیداد شریرو اور ایش عشرت دنیا میں کرو بلکہ تمہاری پیدائش کی حکمت صرف ایک چیز بتلا ہے یاد نہیں تم کو اس بات سے پیدا کیا گیا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو تو اس عبادت کے مقصد میں تین چیزوں کی ضرورت ہے ایک یہ کہ معبود کون ہوگا اور دوسرا یہ کہ اس کی خوش کی طریقے اس کے عبادت کی طریقے کیا ہوں گے اور تیسرا اس کا انجام کیا ہوگا جب ایک انسان اپنی رب کی عبادت کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا اور جب ایک انسان نافرمانی کرے اپنے رب کا تو اس کا انجام کیا ہوگا تو تین چیزیں ہیں ہر انسان کے لیے کہ یہ سوچے سمجھے اور فکر سمجھ کرے کہ میں اپنے رب کو کس طرح خوشحال کروں اور میں جس طرح عبادت کروں تو بھائیو عبادت عقل سے معلوم نہیں ہو سکتا اور میں اس میں عقل کا کوئی دخل ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے رب العزت کو نہیں دیکھا ہے تو جب ہم نے دیکھا نہیں تو ہمیں کیا پتہ ہے کہ ہمارا رب کس طریقے سے نہ خوش ہوگا اور کس طریقے سے ناراض ہوگا تو رب العزت کا احسان دیکھو کہ اس نے علیہ السلام بھیجے اور کتابیں ان کو دے دی اور اس میں فرمایا گیا کہ یہ طریقے میری خوش کی ہے اور سب سے بہتر قرآن سب سے بہتر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں بہتر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتابوں میں بہتر قرآن کری تو اس کتاب میں ہم کو سکھایا گیا ہے بتلایا گیا ہے کہ اگر تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو اور تمہارا ارادہ نجات کا ہے تو اس کتاب میں جو کچھ ہے اس کو سیکھو اور اس کو پڑھو اس کے عمل کرو اور اگر تمہارا مقصد کوئی اور چیز ہے تو وہ تمہارا مرضی میں <تصفح> نے <تصفح> <تصفح> جس آج کو پڑھا ہے سورت ابراہیم کا اللہ الحیات الدنیا ہلاکت ہے ان منکروں کو ان لوگوں کو جنہوں نے پسند کیا کیا اس دنیا کو علل آخر اس چیز پر جس سے آخرت کا نجات مل سکتا ہے آخرت کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے اسی کو چھوڑ دیا اور اس دنیا کے میں لگے رہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو مال اکٹھا کرتا ہے اپنے بھائی کی لی اور اپنے عزیز کی لی اور تم میں سے کون ہے کہ وہ یہ پسند کرتا ہے کہ میں مال اکٹھا کروں تاکہ میرا عزیز بھائی میرا چچا داد بھائی اس کو اکھا لے تو صحابہ نے کہا کوئی ہم نے سے لیے ہم میں سے کوئی پسند نہیں کرتا کہ میں مال اکٹھا کروں کماؤں اور وہ میرا بھائی یا دور کا رشتہ والا کھا تو حضرت فرمایا کہ دیکھو جب تم مر جاؤ گے تو تمہارا مال کون لے لے گا وہ تمہارے پیچھے جو تمہارے اولاد ہیں وہ بھی تمہارے چچا زاد بھائی ہیں تمہارے کام پہ تو نہیں آیا تو تم ساری عمر تمام عمر لگے رہتے ہو اور اکٹھا کرتے ہو اپنی کے لیے اپنے لیے تو اکٹھا نہیں کرتے ہو تم تم تو عزیزم کے لیے اکٹھا کرتے ہو تو تم وہ چیز کماؤ جو تمہارے کام پہ آ جائے اور وہ ہے دیل. تو میرا مطلب یہی تھا کہ عمر سب سے بہتر چیز ہے اس کی کوئی قیمت نہیں جیسا کہ انسان کی وجود کی قیمت نہیں اگر ایک آدمی نہایت مادار اور امیر ہے اور اس کا لڑکا نہیں اگر وہ کرو پہ دے دے تو وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا یہ <تصفح> <تصفح> صرف رب برست کا احسان ہے جس کو دے دے تو دیتا ہے جس کو نہ دے تو نہیں دے سکتا اور کوئی نہیں دے سکتا تو میرے بھائی عمر کو اس کام پہ لگاؤ اس عمر سے وہ چیز حاضر کرو جو اسی بھی بہتر ہو اور اس سے بہتر ہے ہر پیغمبر اسی مسئلہ پر بھیجا گیا تھا وما ارسلنا من رسول ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا ہے مگر اسی مسئلے پر کہ لوگوں کو سمجھائے کہ لا الہ الا اللہ اور اس پہ سمجھائے پابند ہماری ایمان کے دو کلمے ہیں دو لفظ اللہ محمد اللہ جب یہ دو چیزیں دل میں آ جائے تو انسان مومن بن سکتا ہے اور اس کے بعد اعمال ہیں نماز حج زکات روزہ وغیرہ یہ اعمال ہیں یہ امال تب پائیدار ہو سکتے ہیں تب سدمن ہو سکتے ہیں جب دم میں ایمان ہو اور قرآن نے اس کو شرط کے ساتھ لایا ہے وہ جو کوئی نیک عمل کرے اس شرط کے ساتھ کہ اس میں ایمان ہو اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی حج سکمند نہیں کوئی نعمال فائدہ نہیں ابو جال کی حاجی تھا گزشتہ سال حجاج کرام کوئی کفن لیتے تھے اور کوئی ابھی زمزم بھر دیتے تو میں نے ایک حاجی سے پوچھا کہ بھائی تم یہ چیز جو لے جاتے ہو یہ بتلاؤ کہ ابو جال تمام عمر کیا چیز پیتا رہا مکے میں توڑ پانی نہیں ہے تھا. ابھی سلطان نے کچھ بار سے نیر لائے ہیں لیکن اسی زمانے میں تو صرف تھا تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو بھائی پر ابو جہل نے پانی نہیں پیا تھا اور مکہ اپنے مردوں کو غسل بھی دیا کرتے تھے تو تمہیں پتہ ہے کہ ابو جہل کو غسل اب سے دیا تھا تو جو شخص عمر پر ابھی زمزم پیتا ہے اور اب زمزم سے اس کو غسل کیا جاتا ہے تو کیا اس کی مقصرت ہو گئی اور اس نے حجبی کے قریب پچاس بان حج بھی کیے تھے اس میں ایک چیز نہیں تھا جس کو ایمان کہتا ہے اگر یہ چیز دل میں ہے تو حج بھی سودمند مند نماز بھی فائدہ مند زکات بھی عمل سارے اور اگر دل میں ایمان نہیں تو میرے بھائی یہ کوئی چیز مند فائدہ مند نہیں رہ سکتا تو پہلے تم سوچو حوجہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں لب اس کا کیا مطلب ہے تو گزشتہ سال شیخ الحرم نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنا تفریح تو آخری مرتبہ کر لو کیونکہ حوجہ جو ستوتے ہیں تو میں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو بھائی ہم دور ملک سے آئے ہیں اور ہم نے سبر طے کیا ہے ہم اس لیے آئے ہیں جو مرکز ہے ایمان اور توحید کا تاکہ ہم یہاں اور نظارہ دیکھیں اور ہم اس اپنی ایمان کا جلوہ یہاں بلند کریں تو حجی لوگ کہتے ہیں لب نبے نبا یا ربو بمانے میں ٹھہرا ہوں تمہارے مکان پہ نہیں جاتا جب تک تو مجھے معاف نہ کرو اور اس اقرار سے میں ٹھہرا ہوں کہ لاشری کر میں یہ اقرار کرتا ہوں تیرا کوئی سانجہ حصہ دار نہیں ہے اس اقرار سے میں یہاں آیا ہوں ہم مسجد میں آئے ہیں اس اقرار سے یاد ہے بولو وہ یاد ہے نا صحیح ہے انت و, و بینما فر ابو منصور معذوری اپنی تفسیر میں لکھتا ہے عون تو یہ ہے کہ ظاہری اسباب کے تحت تم ایک دوسرے سے ہو. اور استعانت ظاہری سبب نہیں ہے اور تم عقیدہ رکھتے ہو کہ میری انداد کرو اس کو کہتے ہیں استعانت. میں خود سے امداد مانتا ہوں انسان تو انداز کرتا ہے اسپات کے تحت آنکھ سے دیکھتا ہے ہاتھوں سے پکڑتا ہے پڑھ سے چلتا ہے اور کانوں سے سنتا ہے لیکن ایک ایسی ذات بھی ہے جو بغیر کان کے سب کچھ سنتا ہے اور بغیر آنکھ کے آنکھوں کے سب کچھ دیکھتا ہے اور بغیر ہاتھوں کے جس کو چائے پکڑتا ہے اور انداز دیتا ہے اور بغیر پاؤں کے ہر جگہ موجود ہے اس کا نام ہے اللہ اللہ اور حبد کا یہ فرق ہے حبت اسپاب کے ساتھ کام کرتا ہے آنکھ کے بند کریں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی ہار ہو تو کوئی چیز نہیں سن سکتا پاؤں میں تو چل سکتا نہیں ہاتھ نہ تو پکڑ سکتا نہیں اور قرآن صورت آراف میں جب مشکیم پہ رد کرتا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو اور جن کو تم بلاتے ہو ان کے تو نہ کان ہیں نہ پاؤں ہیں نہ آنکھیں ہیں نہ ہاتھ ہیں تو تم جو ان کو پکارتے ہو وہ تمہارے انداز کیسے کریں گے وہ ذات جو بغیر کانوں کے سنتا ہے وہ تو ایک ہی اللہ ہے اور بغیر ابو کے جیکتا ہے, ہے اور جن کو تم پکارتے ہو اور ان سے انداز ہو کیا ان کے پاؤں جب تم ان کو پکارتے ہو تو دوڑ جاتے ہیں پاؤں کے ساتھ کیا ان کے ہاتھ ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو تو ہاتھ لمبا کر سکتے ہیں ہم لہم آر جرون بہا کیا ان کے آنکھ ہے وہ تمہیں دیکھتے ہیں ہم لہو آزان بہا کیا ان کے کان ہے تمہاری پکار کو سنتے ہیں خیدو اے پیغمبر اچھا پکارو ان کو جو تم تم لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہے سانج کر دی ہیں سم کی در میری ہلاکت کی تدبیر کرو کیونکہ میں تو نہیں مانتا ہوں میں تو کہتا ہوں کوئی نہیں آ سکتا کوئی نہیں سن سکتا اور اگر تمہارا عقیدہ تو سن سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں اور امداد کر سکتے ہیں تو اچھا ان کو پکارو تو محمد رسول اللہ تمہیں نہیں مانتا سمتنی تم سب میری ہلاکت کی تدبیر کرو فلا تم اور یقینا مہلت مت کرو مجھے مہلت نہ دیو کسی کے ہاتھ میں نہ نقصان بغیر اللہ کے دی بندہ تو اسباب استعمال کر سکتا ہے لیکن حاجت پورا کرنے والا حاجت سر کرنے والا ایک اللہ ہے ڈاکٹر اسپیشلسٹ ایم بی ایس دوائی دے سکتا ہے تو اس کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے اگر شفا ہوتا اس کے ہاتھ میں تو بڑے بڑے بادشاہ کیوں مر جاتے ہیں دولتمند دولت دے سکتا ہے لیکن تمہارا حاجت پورا نہیں کر سکتا شاید دولت تم سے گم ہو جائے تم پہ بیماری آ جائے تو دولت کیا فائدہ دے دے گا دولت مند مالدار اور اللہ کے نیک بندے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے فائدہ دینے والا ایک اللہ ہے آپ لوگ بتیس دفعہ بتیس رکاوٹ پڑھتے ہیں اور ہر رکات پڑھتے ہیں ویسے ہی آپ لوگ قل ہو تو پڑھتے ہیں اللہ سمد. تو سمت مکا مطلب اللہ ہی حاجت سر کرنے والا ہے سمت مایوس مدوی روای سم اس ز کو کہا جاتا ہے جو انسان اپنا درد مصیبت اور اپنا تکلیف اس سے پورا کرے کسی زیارت سے اپنا حاجت پورا کرتے ہو تو تمہارا سمجھ ہو گیا اگر تم کسی پتھر سے اپنا حاجت روایت کرتے ہو تو تمہارا سمجھ ہو گیا تو پھر تم قل ہو کیوں پڑھتے ہو تم تو اللہ و کے پہ کافر ہو پڑھتے ہو اللہ و اور پکارتے ہو عاجز و محلوب کو سورة کیسیر میں ذکر ہے وَإِنَّ شَعَانْ وَغْرِبُهُمْ فَلَا سُرِيْقَلَوْمْ اگر ہم چاہیں ہماری رضا ہو تو ہم تم کو دریاب میں غلط کر لیں گے فَلَا سُرِيقَلَوْمْ تفسیر مدارک حنفی مانا کرتا ہے فلا مستی صلا کوئی فریاد تمہارا نہیں ہے اور تم بیڑی میں سوار ہو کے پکارتے ہو گیارہویں والا بارہ سال کی بیڑی گر ہو گئی تھی اور آپ نے نکال دیا تو فلاں سری فلم کر کے متباص صورت میں تو پڑھتے ہو پڑا سری فرم اگر چاہے ہم کہ کوئی تمہارا فریاد نہیں ہے اور تم سویت آچین کے کافل نہیں ہو کہ جب تم پکار دومان اس عقیلی کا نام ہے جب دل میں یہ آ جائے کہ صرف ایک ہی ذات ہے جس کے ہاتھ میں میرا رفا نقصان ہے اور سوا اس کے سب کے سب مخلوق تمام مخلوق محتاج اور قرآن سورة فاطر باج جبارے میں اللہ نے فرمایا یا ایوہ الناس انتمن فقراؤو الاللہ اے لوگو تم سب محتاج ہو اللہ کے ہاں فقیر مانے محتاج اور ناس میں تو انبیاء علم السلام ہے اولیاء اکرام ہے یا ایوہ الناس انتمن فقراؤو الاللہ تم سب کے سب محتاج ہو واللہ اور ایک اللہ بے پرواہ تعریف کی گئی ہے کہ وہ حاجت الغنی محتاج نہیں ہے الحمید تعریف اس بات کی کہ وہ سب کا حاجت پورا کرنے والا ہے وہ ایک اللہ ہی ہے سوری اس کے پہلے میں اللہ فرماتے ہیں وہ چیز جو کھول دے اللہ اپنی رحمت دولت اور نعمت اور صحت کسی کو دے دے پلا کوئی روکے والا نہیں ہے اور جو بند کرے تو کوئی بیچنے والا نہیں ہے جب اللہ ہی بند کرے بھلی میشو انحصن بھلی مین شاہ اس کی رضا ہے چائے کسی کو لڑکے دیتے ہیں اور چائے تو لڑکیاں دیتے ہیں یہ اسی کی طاقت ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کا مائ <وَيَفْتَار> اللہ ہی پیدا کرتا ہے جو اللہ ہی کو پسند ہو ورم بکاخلک مائشا اختار <وَيَفْتَار> ماں کانحم <الْخیرَة> نہیں ہے کے لیے کوئی اختیار کوئی لڑکے کا ذمہ دار ہو اور کوئی لڑکیاں کا اور کوئی دولت اور کوئی صحت کا کوئی نہیں ہے تو لا کا مطلب یہ ہے کہ میں اس علی کا اظہار جو جناب اللہ اللہ وسلم نے بیان فرمائے ہے نام عبادت ہر چیز کی تو نکلی اور ناپ نکلی کوئی مقرر چیز ہوتا ہے ہمارے ملک میں تولی کیلی پاؤ ہے کیلو ہے من ہے آپ اگر بازار میں جائیں اور دکاندار سے کہ چائے فی کلو کتنے پر ہیں تو گائے گا چالیس روپے پینتالیس روپے اور آپ پیسے دے دیں تو کیلو کوئی مقرر چیز ہے سیر یا نہ کوئی وٹ آپ دکاندار پسند کرے یا آپ کو پسند کرو وہ کھیلو نہیں کھیلو مقرر چیز کا نام ہے جو حکومت اور رویت کے درمیان مسلم ہے ویسے ہی آپ دکاندار سے کہیں کہ یہ کپڑا گز کتنے پر ہے اور آپ دونوں فیصلہ کریں پانچ چھ روپے پر تو گز وہ مقرر ناپ کا نام ہے یا نا کوئی ڈنڈ آپ لے لے تو دنیا کی چیزوں کے لیے مخلوقات کے درمیان ناپ اور تول کا مقرر چیزیں ہیں ناپ کے لیے گز اور تونے کے لیے پاؤ سیر چٹان وغیرہ توڑا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دین تمام مسلمانوں کا ایک ہے اور یہ دین اللہ نے بھیجا ہے اور یہ دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ سب کے سب ان دونوں کے گردن نہ ان دونوں کے تشریح کرتے ہیں اپنے طرف سے کوئی ایمان نہیں کر چار مہمان لائے اور آپ نے کہا کہ ایک کنال زمین ہے ایک, ایک نقشہ بناتا ہے دوسرا دوسرا دوسرا دوسرا دوسرا دوسرا دوسرا چودر چودر. مگر چاروں کا مقصد ہے کہ مکان اچھا بن جائے اور فری کفایت سے ہو اور چاروں کا مقصد ہے کہ مکان بنانا ہے ویسے ہی ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی وضاحت کرتا ہے کہ اس طریقے سے نماز پڑھو امام شاہ بھی کہتا ہے اس طریقے سے نماز پڑھو امام احمد اس طریقے سے پڑھو امام مالک کس طریقے چاروں کا مقصد نماز کس طرح اچھا ہوگا اور چاروں کے چاروں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھیل پیش کرتے ہیں تو ایک امام کہتا ہے یہ اچھا ہے اور یہ جائز ہے یہ آسان ہے اور یہ مشکل ہے مقصد چاروں کا دین ہے خلاف آپس میں نہیں ہے ان کا جیسا لوگوں نے سمجھا ہے بلکہ چاروں کا مقصد ہے کہ یہ طریقہ آسان ہے اور یہ بہتر ہے اور تمہارا طریقہ جائز ہے لیکن قرآن اور سنت سے باہر نہیں ہے وہ اور نہ اپنے طرف سے گڑھ لیتے ہیں کوئی چیز آج تک کسی امام کی کتاب میں قرآن اور سنت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جب تم میری بات کو کسی کتاب میں پاؤ گے سنو گے اور قرآن اور سنت کے مطابق ہوں تو دیوار پر پہن وہ میرا قول نہیں ہے اور کسی نے مجھ پر لگایا ہے میرا قول وہ ہوگا جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو ویسے امام شادی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے امام مالک اور حمد کا بھی یہی قول ہے تو ائمہ اور علماء ربانی سب کے سب قرآن اور سنت کے گردن نہاد ہیں اور ہمارے زمانے کے مولی ماشا آدمی مگر دین مولی کا ہو نہیں ہے اگر آپ سمجھے کہ چرچ والا مولی صاحب یا پنچیر والا یا پیشاب والا یا سات بنی والا کوئی مولی کا وہ دین وہ دین نہیں ہے دین وہ ہے جو قرآن اور سنت میں ہو اور ہم ہر ایک مولی کو بغیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک مولی کو ہم اس قرآن اور سنت سے توڑیں گے اگر اس میزان پر وہ درست ہے تو اللہ کا نیک ملتا ہے اور اگر اس میزان سے خلاف ہے تو ہم کہیں یہ سنت کا دشمن اور خلاف قرآن میں سنت اور اللہ اور رسول کا دشمن ہے قرآن میں ذکر ہے آٹھ میں بارے میں جہنم میں ایک جماعت خدا نے کریم حکم ہوگا کہ اس جماعت کو جہنم میں ڈال دے جب ان کو جہنت میں ڈالا جائے گا تو جہنم میں فریاد کریں گے اور اپنی مولیوں کو دیکھیں گے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا وہ بھی ہوں گے جہنم میں تو جب یہ دونوں آپس میں مل جائیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو یہ عوام کہیں گے جال کہیں گے ربنا ہا من النار اللہ ان مولینوں ہم کو گمراہ کیا تھا ہماری شادی بیاہ ہماری ماتم و غم انہوں نے خلاف پران اور سنت چلایا تھا اللہ ان کو آزاد دے دے بالا تعالم اللہ فرماتا ہے دنیا میں دونوں کے لیے دوگنا آزاد مرغیوں کے لیے دگنا دیش واسطے ہے کہ خود بھی گمراہ اور عوام کو بھی گمراہ کر دیا اور عوام کو کہ خود بھی گمراہ تھے اور گمراہوں کے پیچھے چلے گئے انہیں قرآن نہیں پڑھا تھا قرآن تو صرف مولی کے لیے نہیں آیا سیخ کے لیے نہیں آیا قرآن تو ایک آسان کتاب ہے ہمارے پنچ پیر میں ایک سو چالیس عورتیں قرآن کا در دیتے ہیں بات در اور جب ہمارے دورے میں بڑے بڑے علمات کرتے ہیں تو ممبر پر کبھی مولی صاحب ترجمہ کرتا ہے تو نے کرتے ہیں کہ مولی صاحب نے ترجمہ غلط کیا ہے ان کو سمجھاؤ میں پھر سکو دیتا ہوں کہ بھائی تم پر زنان نے کیا یہ قرآن اتنا مشکل کتاب نہیں ہے یا ایک موری رہتا میرا باپ زمیندار تھا دادا زمیندار تھا پر دادا زمیندار تھا یہ ضروری نہیں ہے کہ مولا کا لڑکا ہو تو قرآن پڑھ لیں قرآن کا ایک آسان کتاب ہے آپ کسی مولی صاحب کو مجبور کریں یا اس کی خاطر تواز کریں اور سے کہیں کہ بھائی مجھے فرصت نہیں ہے مجھے اشاء کے بعد ایک ایک آیت پڑھاؤ ہمارے پنویر میں ایک جو داہا ہے وہ دس دیتا ہے اور طالب علم اس کے دس میں بیٹھ رہی ہے ایک میرا شی ہے وہ دس دیتا ہے چالیس آدمی اس کے دس میں دیتے میرا اور مولی جب ترجمہ نہیں سمجھے تو اسی ہیں. ایک مرغیا وہ دس دیتا ہے ایک رشتہ دار دیتا ہے سرکان دیتا ہے یہ تو آپ کے نادانی ہے کہ آپ نہیں سمجھے. پڑھتے قرآن اور اللہ نے فرمائے میں نے جی ہن کے لیے مخلوق پیدا کیا ہے ان کی نشانیاں ہیں جیسا آپ دیکھے بھائی بڈک کی نشانی تھے سفید بال آدمی کا نشانی اس کے پہ ایک آیا تھا میرا قریب رشتے دار تھا مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ماما تم نے مجھے نہیں پہچانا میں نے کہا نہیں مجھے غلطی ہوئی ہم تو فرق کرتے ہیں مرد اور عورت کی دو چیزوں پر ایک تو مرد کے منہ پہ بال ہوتے ہیں اور صرف تمہارے بال ہے مجھے شبہ ہے کہ آپ لڑکا ہے کہ لڑکی ہیں رشتے دار تو بعد میں مل... تمیز نہیں میں نے کہا مجھے تو یہ پتا نہیں لگتا کہ تم لڑکا ہو کہ لڑکی ہو اور رشتے دار غیر شدار تو بعد میں ملے گا تو انسان کی کچھ پہچان تو ہے نا علامات پر پہچان ہوتا ہے ویسا ہی اللہ نے آپ پارے میں جہنمی کا نشان بیان کیا ہے جہنم ہم نے جو جہنم کے لیے مخلوق پیدا کی ہیں جو جہنم میں جائیں گے لہم قلوم ان کے دل ہیں وہ قرآن نہیں سمجھتے دلوں پر بہا اور وہ او اپنے کانوں سے قرآن نہیں سنتے وَلَهُمْ بِهَا اور ان کے آم آن کے ہیں آمگوں کے ساتھ قرآن کو نہیں دیکھتے جہنم کے لیے جو مخلوقات ہم نے پیدا کیا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے ان کے نشان میں تو میرے بھائی کیوں اپنے آپ کو جہنمی بناتے ہو تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھو اور اگر اور فائدہ نہیں ہے تو یہ ٹھگوں سے غداروں سے تو بچ جاؤ گے نا جو تمہارا ایمان چھین رہتے ہیں اور تمہیں اور گداتے ہیں تمہاری شاعری بے لیا غلط طریقے رسم و سے چلاتے ہیں اپنے مقصد کی بھی تو قرآن میں تو تمہیں یہ فائدہ نکل جائے گا عقیدہ تو تمہارا ایمان کا بگڑ گیا ہے عمر بل تم کو نہیں بتلایا اس نے کہ بھائی تم جو کہا ہو بات آ گیا تو فلان بابے کے پاس جاؤ دل میں کچھ اشتراک اور تھڑپ ہے تو فلان کے پاس جاؤ بخار ہے تو فلان کے پاس جاؤ تو تم کو آج تک اسے ایمان کا چیز نہیں بتلایا او کو تم کو کی لے جائے دینا. اور تاریخی میں تم اچھے ہو روشنائی میں اگر تم آ جاؤ گے پھر تم سے وہ چوری نہیں کر سکتا اندھیری رات میں وہ تم سے چوری کرتا ہے تو تم نے ہاں خام اپنے آپ کو اندھیری رات میں رکھا ہے میں نے جس جی صاحب کو پڑھا تھا اس کا مطلب دیتا کہ تم سے جننا تھا میرا نہیں پیغمبر ہم نے تم کو جس واقعات سے بھیج دیا کہ لوگ اندھیری رات میں تاریکی میں ہے تو تم ان کو روشنائی کا نینار لالٹین بجلی دے دو تاکہ تم تو اندھیری رات میں ہو ایمان اس کو کہا جاتا ہے جو تمہارا عقیدہ ہے معمولی تم نے ٹکر کا ہی بابا پہنچو معمولی مصیبت میں آئے تو پلان پہنچو پلان لاؤ اور فریاد کرو ہمارے یہاں بھی اسلم خان ہے آپ کی جت میں اور ہمارے پاس بھی اسلم خان ہے منیری کے باغ اوپر سریم خان کا گزشتہ سال ایک ملک ہے وہ لاریوں میں گیا تھا حج پہ چند آدمی صاف اور تھے وہ مجھ سے ذکر کرتا تھا اس کا بچی جا کہ میرے چچا نے کہا جب واپس آیا کہ ہم جب بغداد پہنچ گئے تو ہم نے ارادہ کیا کہ حضرت شیخ کے مزار پہ حاضر ہو جائیں اور وہاں دعا کریں وہ کہتا ہے ہم جیلانی میری فریاد مان لو دوسرا آدمی آیا اور اس نے تینچ لیا اور اس نے اسے کہا عدس تم شیرتے ہونے لگا پنچیری ہوتا ہے موری صاحب کہاں کڑا ہے مگر تم نظر نہیں آئے پھر میں نے اس آدمی سے پوجا کی کیا بات چیز کہی اس نے کہا ہمارے ملک میں چند طالب علم آئے ہیں اور یہ پرچار کرتے ہیں تقریب کرتے ہیں کہ ایک اللہ سے مانگو شیخ سے مت مانگو ہم نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ مسئلہ کہاں سیکھا ہے انہوں نے کہا پاکستان میں ایک گاؤں ایک اس کا نام ہے وہاں ہمارا استاد ہے جس کا نام پنجویر ہے تو اس مسئلے کو جب ہم نے سمجھ لیا تو ہم کو لوگ پنجویری کہنے لگے اس لیے شکت مجھے کہتا ہے تو پنجویری ہوں میں نے مل سے کہتا ہے, حیران ہوا کہ بودات اور بہ دات اور انت پنچیری ہو اس کا میں حیران ہوا یہ پنجیری مسئلہ نہیں ہے یہ قرآن مسئلہ ہے بھائی پنجیر تو ایک بسی کا نام ہے یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ ایک اللہ سے مانگو اور ایک اللہ ہی کو پتار ہو اور یہ ایمان ہے اس کو کہتا ہے ایمان اگر یہ عقیدہ ہو تو مغفرت ضرور ہو جائے لیکن اگر یہ عقیدہ نہیں شرک ہے تو یاد رکھو حج زکات روزہ صدقات وغیرہ کچھ کام پہ نہیں آتے ان اللہ لایا فرو اینس کبھی کل کبھی خدا بخشش نہیں کرتا اس شخص کو جو اللہ کی صفات میں کسی کو سانج اور شریک بنا لے یہ اللہ ہی کا صفات ہے یہ اس کی صفت ہے کہ ہر کچھ دیکھتا ہے اور ہر ایک کے امداد کر سکتا ہے مخلوق نہیں کر سکتا مخلوق اگر موجود ہو تو ہاتھ دے دے گا, گا مگر ایک ہے کہ حضرت دریا کے نیچے مچھلی کے پیٹ کے اندر چیزتا ہے ظلمات اس نے وہاں فریاد کیا لا الہ الا انت اللہ دعا کی تین آسان ہے اور دعا کی شرائط ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ دعا نہیں مانتے ہو ہم کہتے ہیں دعا تو عبادت ہے دعا سے اگر منکر ہے تو خدا کی عبادت سے من کر مگر ہم کہتے ہیں کہ دعا عبادت ہے اور عبادت اس طریقے سے کرو جس طریقے سے جناب رسول اللہ اگر حضرت کے طریقے پہ نہیں تو دعا نہیں تو ہم حضرت کے خلاف دعا نہیں کرتے دعا کی تین اڑکان ہیں ایک یہ کہ جس سے مانتے ہو تو عقیدہ رکھو کہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور دوسرا یہ کہ وہ وقیر نہیں ہے دینے والا ہے اگر وہ بخیر اگر اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تو اس سے مان کے کیوں پھر تمہارے مانگنے کا کیا فائدہ اگر اس کے ہاتھ میں ہے تمہارا مقصد مگر وہ وقیل ہے تو پھر اسے اس مانگے کیا مطلب اور تیسرا اپنے آپ کو محتاج بناؤ جمع آج مزوں محتاج بنا. اگر اس کے ہاتھ میں بھی سب کچھ ہے اور دینے والا بھی ہے مگر تم کہتے ہو کہ میم کوئی ضرورت نہیں ہے تو نہیں دے دے گا حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر دعا حضرت علیہ السلام کی ہے علیہ السلام کے دعا میں تین انسان ہیں کوئی حاجت روا, حاجت سر کرنے والا سوا تری نہیں ہے اور تیسری عربی میں کہتے ہیں اور بمان کم جیسا قرآن میں ذکر ہے میرے ہاتھ میں اسفاب نجات نہیں ہے ظلم مانا یہ نہیں کہ میں گنگار ہوں لیکن اس ملک کی بدقسمتی جیسا اور ہے ایک ہی بھی ہے کہ جو نہ سمجھنے والے تھے وہ بھی مفت وہ بھی ہیں. بعض مفسر کرتے ہیں میرے ہاتھ میں اطلاقی کے اسباب نہیں ہے فست میں نے حضرت کے دعا منظور کی اور میں نے اس مصیبت کو چھوڑا وہ ذات جو دریا کی نیچے بھی سنتا ہے وہ داد جو مجلی کی پیڑ سے باہر نکالتا ہے اور زندگی بخش دیتا ہے حضرت علیہ السلام اٹھارہ سال بیمار تھے جب اس نے دعا کی رب انیم ربرو اللہ مجھے تکلیف میں نے دعا قبول کی اور میں نے اس کو سی سلامت کر دیا بغیر اس کی وہ داد جو چہت دیتا ہے وہ ایک ہی اللہ ہے اور علاج کمان انسان کر سکتے ہیں <تصفيق> <تصفيق> تو اللہ کی صفات مخلوق میں کیوں بناتے ہو <تصف> یہ ہے ایمان اگر یہ ایمان دل میں ہے تو مبارکی اور قسمتی ہے اور عمر کی قیمت تم نے ادا کی اگر تم نے اپنی عمر پر توحید کا خزانہ خرید لیا اور تم نے ایمان مول لیا تو پھر مبارک اور اگر تم نے اس عمر کو برباد کیا اور تم نے اس خزانے کو نہیں پایا تو غیر نہایت افسوس ہے تو. قریباً سار سار قبل روس پہ جب انقلاب آیا تو روس کی شمال کی طرف ایک بسی تھی اس میں ایک عالم تھا الدین اس نے اپنے لڑکے سے کہا کہ بچہ ملک سب کے سب بگڑ گیا اور تو میونس دہری بن گئے اور نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے ہم اگر کابل کے طرف جاتے ہیں تو دنوں کا مزل ہے ہم نہیں چھوڑ سکتے تو چین کی طرف ہمارا سرد شریر ہے چلو چین پہ نکل جائے تو باپ بیٹھے راتوں رات اپنی بستی سے نکل گئے رات بھر انہوں نے سفر چینج کیا اور صبح ایک بستی میں پہنچ گئے جو سر چین کے واہ انہوں نے آرام کیا وہ ایک آدمی ملا ان کو مسلمان پوچھا کہاں جا کہ انہوں نے ملک تمام, کی تمام دہری ہو گیا ہم یہاں سے بانٹتے ہیں اس نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں دن ٹھہرو رات نکلیں گے رات ہو گئی تینوں نے آرام کیا نماز سے کچھ قبل تینوں جاگ گئے اور چل پڑے اس بسی والے نے کہا کہ بھائی ایک بات کو مان دو اس بستی میں میرے جانے بعد کوئی اذان دینے والا نہ ہوگا تو تم یہاں بیٹھو صبح صادق نکل جائے ایک اذان تو آخری دے دی انہوں نے کہا اچھا جاؤ وہ مسجد میں آیا صبح جب نکل گیا تو اس نے اذان شروع کی اذان اس نے حیا سرا تک پڑھ لیا اور اس بستی میں طوفان ریت کا شروع ہوا گھٹنوں تک برف ہوا ریت نہیں مگر ادان اس نے ختم کی نصیب کرے تو ہم زیادہ محفوظ سے بہتر ہوں گے اور اگر وہ چیز نصیب نہیں ہوئی تو کتا تو کتا ہم جن سے بہتر ہوں گے مور علاؤ الدین نے کہا وہ ایمان ہے اگر اللہ نے ہم ایمان نصیب کیا تو ہم زیادہ محوط سے بہتر ہوں گے اور اگر ایمان نصیب نہ ہوا تو خود خود بھی, بھی ہم بدل ہوں <تصفح> امیر نے کہا کہ بدلاؤ ایمان جس چیز کا نام ہے مولی صاحب نے تشریح شروع کر دی کہ وہ ذات جس نے آسمان اور زمین پیدا کیا ہے مجھ کو اور سوچ کو پیدا کیا ہے اس ذات پہ اعتماد اور یقین کرنا کہ وہی وہ حاجت ہوا ہے اور وہی وہ فریاد رس اس جس کا نام ہے ایمان امیر پہ اثر ہوا اور اس نے کہا کہ میں بھی مسلمان ہوتا ہوں اس نے بھی کرنا پڑ گیا اگر یہ ایمان نصیب ہوا تو مخروق میں سے اکسا سے تم بہتر ہو جاؤ گی تو عمر پر وہ شراب کا اور زہر کا پیار آپ نے سمجھ لیا اور دنیا آخر تباہ ہو گئی اور وہ عزیز چیز جو عمر تھی وہ برباد ہو گئی تو میرے بایو سب سے پہلے اس بشکیمتی جو حرف اور اس بشکیمت سزانے کو خرید دو اور یہ فضا مل سکتا ہے قرآن سے قرآن پڑھ لو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کون ہے اور اس کے صفات کیسے کیسے ہیں اور مخلوقات کا کیا درجہ ہے اور اس کے بعد کلمی کا دوسرا مطلب ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بیجا ہوا پیغمبر ہے تو اس کا کیا مطلب ہے صرف ہم مانیں گے کہ محمد صلی اللہ پیغمبر ہے آپ اور پاکستان کی پریزیڈنٹ اور امیر کو امیر کہیں اور حکم اس کا نہ مانیں تو آپ کا کیا اش ہوگا آپ امیر کو تو امیر کہتے ہیں پریسیڈنٹ اور صدر کو صدر کہتے ہیں مگر قانون اس کا نہیں مانتے تو آپ کا کیا حصہ ہوگا ویسے ہی اس آدمی کا خسارہ ہے اور نقصان ہے جو منہ سے کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیغمبر ہے مگر پیغمبر کا قانون نہیں مانتا اور قرآن میں ذکر ہے پنا و رب قرآن ایسا نہیں جیسا یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں میری ذات پر میرا قسم ہو رب میری ذات پر میرا قسم ہو لا کبھی ایمان والا نہیں ہے یہ لوگ کا حجر بین یہاں تک کہ اے پیغمبر تمہارا قانون تمہارا حکم تمہارا طریقہ جو چیز ان میں پیدا ہو جائے اس میں چلائے ان میں جو چیز پیدا ہو جائے شادی بیاہ ماتم و غم اس میں تمہارا طریقہ جاری کرے طریقہ محسوس نہ کرے علماء سمجھتے ہیں اور مفول مطلق کلام میں تقرال کی لیے ہے تو مطلب آیا کہ ہمیشہ ہمیشہ ہی ہمیشہ سنت کے متبع رہیں گے نہیں کہ ایک دفعہ مان لیا ہمیشہ در ہمیشہ اپنی شادی اور بیاہ میں ماتم اور غم میں سنت کے تابے دار ہوں یہ تین شخص ہوں ایک یہ کہ محمد رسول اللہ کا طریقہ اپنائے اور چلائے اور دوسرا ہے کہ اس طریقے سے اپنے آپ کو دلا دور رہنا سمجھے اور تیسرا ہمیشہ اس کو چلائے تبھی مسلمان مسلمان نہیں ہے ابھی میں اپنی ملک کو دیکھتا ہوں ایک طریقہ جناب رسول اللہ ہے اور ایک ہم نے اپنا ہے بچہ پیدا ہو جائے کہ چند پیسوں پر ہم موی صاحب کو لے جاتے ہیں چلو ازان اور احکامت دے دو تو پیسوں پر آزار انخامت ہو گیا ہے. اور یہ تمام امت کا فیصلہ ہے کہ ازان بچے کے کان میں عبادت ہے اور عبادت پیسوں پر نہیں ہوتا جس نے یہ عبادت کی وہ ہمیشہ ہی تک کیا نہ جاتا ہے اور اس کو بیس پچیس روپے دے یہ تو ہمارا طریقہ ہے سن چون میں بستی کے قریب میری زمین ہے میں وہاں بیٹھا تھا اور میرا زمیندار پانی چلا رہا تھا سپاہی ہے کہ ڈی ایس پی آپ کو بلاتے ہیں پولیس کپتان تمہیں بلاتے ہیں سواپی میں میں نے کہا اچھا گیارہ بجے سے گرمی کا زمانہ تھا تین دن زیادہ مگر ہم دونوں چلیں تقریباً کوئی ساڑھے بارہ ہم پہنچے سخت گرمی تھی پولیس کپتان سے اندر بیٹھا تھا دو تین رکھنا ہے تاکہ میں رہ گیا اور اگر اجازت دیتا ہے کہ چلا جاؤں اس نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں کہہ سکتا میں خود اندر گیا میں نے سلام کیا پولیس کپتان سے بیٹھے تھے اس نے پوچھا کون ہو میں نے کہا میں فران ہو تین سو میں تمہارے ساتھ کیا اپنے جو کچھ کہا ہے کہتا ہوں کہ اس نے کہا تم کیا کہتے ہو میں نے کہا میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارا یہ پولیس کپتان مسلمان ہے اس کو کیوں لوٹتے اور اس کی عزت کیوں لیتے ہو اس نے کہا کس کا میں نے کہا تمہارا جھگڑا تم پر ہے اس نے کہا میرا عزت لوٹتے ہیں اور میرا مجھے لوٹتے میں نے کہا ہاں تم ایک مسلمان ہو چیز سات سو روپئے تنخواہ لیتے ہو تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے تو پہلے دن تمہارا تقریبا ہزار روپئے موری صاحب پانچ دس روپئے لیتے ہیں میرا بیس پچیس لیتے ہیں اور بھائی وغیرہ کپڑے لیتے ہیں ہزار روپیہ تمہارے خرچ ہوتے ہیں انہوں نے کہا زیادہ نہیں ہوتا میں وہی بات نہیں ہوں پھر کسی کہتا ہوں پھر بچے بچی کا جب فتنا ہو جائے پھر بھی تمہارا ہزار روپیہ خرچ ہوتا ہے تب فتنہ ہوتا ہے گھوڑے گا اسی بھی زیادہ ہوتا ہے پھر منگ ہوتا ہے بچے کا پھر بھی تمہارا ہزار ہوتا ہے خرچ پھر شادی ہوتا ہے پھر ہزار خرچ ہوتا ہے پھر جب مر جاتا ہے بچہ یا باپ تو ہزار روپیہ خرچ ہوتا ہے تو پیدائش پر ہزار خوشنے پر ہزار دو منی پر ہزار تین شادی پر ہزار چار مرنے پر ہزار پانچ تو ایک بندے پر پانچ ہزار خرچ ہوتا ہیں اور گھر میں نیا بیوی اور دو بچی ہوں تو چار پر کتنا خرچ ہوگا پچاس بیس بیس ہزار خرچ ہوتے ہیں تو بیس ہزار تم کب کما سکتے ہو تمہاری تنخواہ تم نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ مسلمان اس میں دن اس کی حفاظت کرو بس میرا جرم ہے اور پھر تمہارا عزت لوٹتی ہے تمہیں مجھے کہو عزت کیسا لوٹتے ہیں میری میں نے کہا ہم پٹان جب ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تمہاری عورت کے سامنے ناچوں ڈول بجاؤں اور جب تم شادی کرتے ہو لڑکے کا یا اپنا کا تو لوگوں کہتے ہیں ڈول بجاؤ اور ناچو تو یہ تمہاری عزت نہیں لوٹتی اور تمہارا باپ مر جائے تو ہم کہتے ہیں تمہارے باپ سے میں ستن لاؤں تو جب مر جائے تو دوسرا آدمی آتا ہے اسے ستر نکالتا ہے پائجامہ نکالتا ہے تو یہ تمہارے ہے میری جرم یہی ہے اس ملک میں کہ میں تمہارا اور ہر مسلمان کا آبرو بچا لیتا ہوں اور عزت بچاتا ہوں یہ میرا جرم اس دنیا خدا کا فضر سان ہے میرا والدہ زندہ ہے مجھے کبھی کبھی کہا کرتی ہے کہ والد کے لیے دعا, دعا زیادہ مانگو اس نے تم کو پڑھایا دیوبند دیا میں نے کہا والد نے مجھے تو مصیبت میں ڈال دیا ہے میں روز عزیزہ قارب آرام سے بیٹھے ہیں اور اگر گلگت گل میں کوئی کہتا ہے خدا ایک ہے تو کہتے ہیں پنچی کا ایسا ہے اور اگر بلوچستان میں کوئی کہتا ہے کوئٹے میں میں گیا تھا موری انہیں سن پہن سکتا ذکر ہے مجھے کہا مناظرہ کرو میں نے کہا اچھا میرے رہ گیا شام ہوئی مناظرہ تو نہیں ہوا لوگ پتھر لائے تھے تو میں تفریح کرنے لگا تو لوگوں نے پتھر شروع کیا तो ایک سپاہی نے مجھ سے کہا کہ بھائی تم تو سب زخمی ہو گئے ہو ابھی تفریح بند کرو میں نے کہا میری زبان تو درست ہے اور جنہوں نے پتھر مارے تھے اور میرے کچھ کے نیچے پھر دب گئے چپ گئے پولیس نے کہا پورٹ کرو تم کو کس نے مارا میں نے کہا تم نے تم نے حفاظت نہیں کی موری صاحب سب لڑک رہے تھے میں نے کہا تم اگر میں خدا کو ایک نہیں کہتا تھا اور محمد اسلاد کی تحریری کو نہیں اپناتا تھا تو لوگوں کا کیا کام تو مجھے غلطی تھی کبھی کہتے ہیں صلاقات نہیں مانتے ہیں کبھی کہتے ہیں کبھی کہتا ہے زیارت کبور نہیں مانتا کبھی کہتے ہیں دعا نہیں مانتا میں نے کہا میں کہتا ہوں خدا کی ڈانت اس شخص پر جو زیارت کو نہیں مانتا دعا کو نہیں مانتا سلاقات کو نہیں مانتا ہاں خلاف سنت نہیں مانتا تو کہتے ہیں پنچور میں نے جرم کیا ہے پولیس کپتان صبح نے کہا کہ